اللهم وكفار الصلاه والسلام الصلاه على سيد النصر لو فاطمه المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه ملس بطق والصفار أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إِنَّا عَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا قُلْنَا مُنْذِلِينَ آمنت باللہ صدق اللہ مردان العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يصلون عدم نبی جا اجوہ الذین آمنوا صلوہ علیہ و الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وَعَلَىٰ لِكَ وَأَصْحَابِكَ اَيَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَىٰ لِكَ وَأَصْحَابِكَ اَيَا مَكِينَ عليه التحييّة والصناة الضعب معزز محتش محاذر سامعين مسلک شروع سنت جماعت سنی مسلمان بھائی بزرگوں قرآن مجید فرقان شامی ایک آیا کریمہ پنجاب کے سامنے تلاوت کی جس کی روشنی دردر جما مبارک کے خطے کے اندر شبے پرا کے حوالے چرما جناب جنابی خوش گزار کرنی خالد خالق جلج جل ہو اس مقدس رات کے متعلق کما شک ہو بیان کرنے کی توفیق بخشے اور اس ماہ مقدس شعبان المعظم اور اس کے اندر موفلت اور بخشش اور برکت والی دے افراد مراک ہر مومن مسلمان سمٹن کی توفیق عطا فرما دوستان گرامی ماہ ش مزم یقین امر مسلم واسطے ایک بہت بڑی غنیمت ہے اور اس ماہ مقدس تو بعد ماشر مہارل مبارک وہ بھی ایک عظیم غنیمت اور موقع اپنے ہے اپنے رفتار راضی کرن کا اور کیتیاں غلطیاں اپنے کیتے جرائم اور گناہ ایک بہت عظیم موقع اللہ تبارک و تعالی سانو اس ماہ مقدس دی اس مقدس رات اور ماہر ماہر مبارک ایک بارکار دی توفیق اور موقع عنایت عطا فرما دوستان گرانی کچھ دن قبل شبے میاد شریف گزری ہے اور وہ او بھی یقیناً برکتوں والی رات سے اون دے نالوں میں وقت امت کے ہاتھ چبے برات جی اس مہینے شعبان نماز کے اندر پندرو رات جنوں آخیا جا ہے اور امت کے حق چوی و للت القدر شریفے واج گروس للت القدر شریفے جس تعلق جمہور علماء کرام دے اپواز دے مطابق ستائیسویں شابے مالک تال یہ عظیم راتا اپنے مشہور علیہ سلاد تسلیم توسط نال قوم مسلمان اتا فرمائیے نے اور اگر گور کیتا جائے تو انہاں دے اندر مالک تالی عظیم مہربانی اور رحمت نظر آتی ہے کہ رات ایک ہوں دیئے اور مالک تالہ مارگہ کے اندر جن نے بھی جھک جان سچے دل نہ طے ہو جان معافی کے اندر تخصیص کوئی نہیں تعداد مقرر کوئی نہیں آپ عالم علیہ سلاد اسلام نے خالق کہنات جل جلالہ ہوتے اس کرم اور اس فضل اور اس رحمت نیاان کردیا تعداد کا بھی تعین نہیں کیتا کہ اس رات کو شبے برات کو کن لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے آپ نے مطلب فرما دیتا اور اتنی بڑی گل کر دیتی فرمایا کہ قبیلہ بنی کلب دیاں بکریاں دے والاں دے برابر اور یہ بھی دسیا گیا ہے نال ہی اس روایت کے نال یہ بھی دسیا گیا ہے شارحین نے دسیا ہے کہ پورے عرب دے وچوں اس قبیلے دیاں بکریاں زیادہ سن اور بکری جڑی جہی ہے جی دے وال نہیں گیڑنے چاہتے دے قبائل وچوں جس قبیلے دیاں بکریاں سب کو زیادہ نے انہوں بکریاں دے والوں دی تعداد دے برابر سکار فرمان ہے بھائی اس شب برات کو لوکاں دی بخشش ہو جاتی میرا خیال ہے مالک تعالی دی اس رحمت اور اس فضل اور اس مہربانی تک انسان نہیں پہنچ سکتا نہیں سوچ سکتا اور اس تو بڑی مہربانی ہوئے گی کہ رات ہک کے بخش کنیا بھی ہو گئی ایک اور رات ہو سک لیکن اندھول اسلات اسلام نے خود دی کچھ شرائت لائی شرائط بیان فرمائییا کہ مالک کی مہربانی کوئی شک نہیں وہ ہر وقت مہربان ہے کوئی اندر اگے چکے اندھے منگے مچے دل تائب ہوئے تو انہا در ہر وقت کھلا ہے لیکن فرمایا کہ بخشنا رب اور بندہ جڑا اپنے آپ نو رب دا بندہ آخر ہے اس بندے خالے کے تعناب نے کچھ شرائط جو مقرر فرمائییا نے تو انہ بنتا ہے کہ اگر وہ بخشی ہونا چاہتا ہے اس رات قبیلہ بنی کلب دی بکریا دے برابر جنہاں کی بخشش ہوتی ہے حدیث کی روشنی دی اندر اگر یہ بندہ بھی ان لوگوں کی سف شامل ہونا چاہتا ہے اور دے کے بخشش دا امیدوار ہے تو انہوں یہ کم چھڈنے پینے نے جم چمن رب تعالی نے ہے دین ہوا دنیا ہوسے یہی نے کہ اگر کوئی کسی کوئی مقام دے نا شرط ہے کہ میاں اے, اے کام کرے گا اے نہیں کرے گا تو تینوں یہ درجہ اے مرتبہ ای اے منسبا تا کرے یہ ہے کہ نہیں آتا ہر شعبے دے اندر آتا ہے کچھ دی پابندی ہوندی ہے کچھ دی پابندی ہوندی ہے آتی نہیں ہوں جدو یہ دونیں پابندیاں بندہ پوریا کر لو نا پھر وہ مسداک بنتا ہے اس منصب دا اس بشارت دا اس خوشخبری دا اس مقام اور مرتبے دا مستحق کرار پہ جدوں شرائط چپ پائی جن دوستانی اب وہی چند میں بندے دسنے نے عرض کرنے نے بھائی ویخو دریائے رحمت کتنا جوش ہونا ہے اس شبے برات کو شابان دی پندروی رات کہ میں بار بار ارد کر رہا بکری ہک دے وال نہیں گنیندے اور ادھر حدیث آیا اس شک بھی کوئی نہیں تمام ارب قبائل دیا بکریاں نالوں جس قبیلے دیا بکریاں زائد نے ان بکریا کے والوں کی تعداد دے برابر جس رات لوگوں دی بخشش ہو رہی ہے سوچنے والی گل ہے کہ میرے مالک نے کتنی بڑی مہربانی فرمانی ہے شبان دی پدھر بھی رات لو ہوں جا بئی مان اس رات بھی نہ بخشے توجہ نہیں کی تھی لفق خلقل انسان فی اش سن مالک ویم مالک ہے سا انسان بڑی سونی سورت پیدا کیا پھر کی ہویا نہ ہی فرما دکھڑ نہ جامی کہ رب رب ہو کے میری تعریف کر رہے ہیں کہ میں بہت سونا بنایا گیا ہوں بڑی شکل میری سونی اش سن دا ویم دقب مینوں رب د نہ نہیں فرمایا تمہارا درد نہ ہو اصفل صاف ہم نے اس کو بنایا تو بہت خوبصورت تھا لیکن پھر اسی انسان کو اللہ تعالی نے اسفل صاف نچلے گڑے میں پھینک دیا نچلے سے نچلے درجے میں اسفل اس میں تبزیل کا سیکھا ہے سب سے نچلے درجے میں یعنی وہ اسفل صاف کیوں؟ اس واسطے کہ اس انسان کی ہدایت رہنمائی راہبری واسطے مالک فرماتا ہے کوئی ایسا ذریعہ ہے ہی نہیں جا میں نہیں دوں سیدھے راہتے ٹور کوئی ایسا ذریعہ سبب نہیں جڑا میں نہیں عطا فرمایا میں پہلے شاید گل کیتی یا نہیں کیتی امتحان دی گل ہوتی ہے نا ایک دنیا دا امتحان ہے جڑا بندے بندیاں تو لے امتحان ہے جڑا رب بندوں کو لونا ہے اور لے رہا ہے تو امتحان لینا استاد شاگردوں تو امتحان لین گھنٹیاں دا پرچہ ہے جس کتاب دا پرچہ ہے ایوی کول نہیں رکھنی نہ اگلے دا کا ہے نہ پچھلے دا تک لکھنا ہے خود لکھنا ہے نہ وہ نگرانی بھی کرتا ہے اور ٹوٹل تین گھنٹے نے تیرے کو پانچ چھ سات سوال لینا پہ اتنے حال کرنے میں یہ ہن تین پابندیاں آدی نے تین واقع تین گھنٹے نقل بھی نہیں مارنی کسی دی اور نمبر تین جس کتاب دا پرچا ہے اس کتاب بھی کول ایوے نا دنیا دا دستور یہی ہے یہی قانون ہے سارا جگ جاندار یہی ہے ہوں کی بلا توجہ یہ بندے بندے تو امتحان لیندے پے یہ اور ہے یا سوکھا ہے اوک ہے اگر تیاری نہیں کی تو فیل ہو جائے گا لیکن قربان جاوا رب امتحان تو, تو ایوی نہیں فرما رہا تمہارا درد نہ ہو اس وقت صاف ہی پھر اصل یہ اصفلسا فری نچلے درجے دنیا دے لوگ تیرے تو پرچا حل کرانے آن تے لینوں کتاب نہیں رکھن دیندے جدا امتحان ہے جچا حل کرنا ہے وہ کول نہیں رکھن دیندے اسو تو تری سپاہ تیرے سامنے رکھی ہوئی تینوں اردو پشتوس رکھی پجابی انگلش تینوں ہر آن بولی مراد سا مطلب سمجھاؤ والے سمجھا اسی طرح ہی کتاب سامنے کتاب رب نے چھپائی ہے کہ دیتی کھولی ہے چھپائی تو کوئی نہیں انہیں ادار دیتی بھی لوگ بھائی استری سپاہ امتحان ہے یہ ہر مسیحت بھی پیا ہر مدرسے پہ ہے ہر تھان سے پہ دے نمبر سے تینوں نقل نہیں مارن دے دنیا دار دنیا دار اسی طرح نقل نہیں مارن, نقل مارن دے, دے. مالک نے اپنے غوث قطب ولی سوا لکھ نبی رسول علیہ السلام بیج کے نال پانچ وقت یاد بھی کرا دیتی دی اس دن سرافل مستفی مسرفل لوی نام تعلیم حکم بھی دے دے میرے کو دعا منگو اور یاد دیا بھی پانچ وقت کرا دیتی چلو سویر تنگے آپ یاد تازی شاہ ویلے آر مایا بھائی دنیادار تقل نہیں مارن دیں تکن نہیں دیں کسی کا تک لکھا نہیں دیں اصل جی کتاب کا امتحان لونا ہے اس کتاب سے جڑے چلن والے محفوظ طریقے چل رہے ہیں نقل والے بھی تیرے سامنے رکھے نے چلو تیرے کو کتاب تو نہیں چلے جاتا اپنے آپ سے تاکہ جی وہ کر دے تو کی جا توجہ نہیں جا نقل والے لوگ بھی سامنے رکھ دیتے ہیں کہ نہیں مان لگ تیسرے نمبر پہ وقت تر گھنٹے مالک تالا نے کتنا دے دیتا کسے دے نوا سال کسی ستر ابے سو پچھان لگا جا ہزار ہزار سال بھی عمرہ ہو نے اور وہ قوم دسو جس قوم والے رمسو نے اپنا نبی تے رسول نہیں ویچا توجہ نہیں کی گھن وقت بھی لمبا تین گھنٹے نہیں اال ای گل ہے आ, اچھا وقت بچ بیماری کیوں ہے بیماری بھی بیچتا بھائی بندہ میرا تندرست رہے نا او میا صاحب کا شہر ایک بڑا سولہ آخر مانتے ہیں بھئی بہتیاں خوشیاں دکھ برابر بہتیاں خوشیاں دکھ برابر تو خوشیاں نہ جانی سوک جاندے اتھے محمد جسمت جہتا پانی, پانی کی سک جاتے اتے رکھ محمد جت بہتا پانی کی مطلب بہتا پانی نو لگے وہ بھی سک جہت خوشیاں بندے لب جان بیماری تکلیف آئی نہ سک جانا ہے رب نا کیونکہ رب کی یاد نہ بندہ تازہ ہے تر رہد رب گئی بندہ خوش کو ہو گیا تو توجہ رکھنا دلتا. بیماری بھی رابطہ بیچ کے بندے رو خبردار کر دورے باغا دار تھان تھان پہ ذکر آیا پہ میں بندے دسنے کے وقت گھنٹے کی سارا بار کس طرح ہوگا مالک سونے مینو کب لے کرم بل بخشا بغو اصا تک پہلیاں امتوں کی طرف بھی رسول طرف پھر انہوں لوگ نے تو رسول اللہ نا نافرمانی کی تو اسان کی اسا انہاں نو بیماریاں تے تکلیفوں پکڑیا غربت دیتی مفلسی دیتی بھک بیماری دیتی پریشانیاں دیتی کیوں دیا سد کے دی مہربانی تو فرمندہ لال لعلہم تو تاکہ گڑ گڑا رو تا کرچ کے نبیا دے پیچھے چل یعنی بیماری بھی اس تو نہیں دیکھی کیونکہ سانوں بہ رہ رہے رب فرمانہ میرے بندے نے میرے بہت محبت ہے پر جب اکا نام اور آدم بغوت کرتے ہیں پھر میں آزاد ناصل کرو نہیں کی گل تو ہوں کی بلا سوخا, امتحان کتاب سامنے نقل جنہ دی کرنی ہو سامنے وقت کتنا پیا کرنا کہ مالک تعالی نے پھر بھی یار ان بڑی مہربانی کچھ دے باوجود بھی یہ بھی لال فرما دار نے جدو تک سورج مغرب وی نکلتا بو رد نہیں اسی تو بند کر دے جس میں لڑ پیے اور لڑتے دنیا ناری ہوئی ہیں دین دی وجہ تو گھاٹ ہی لوگ لڑتے ہیں ناراض ہوتے جب وہ قسمت لیا دین دی وجہ تو ناراض ہو جائے ادھر کا دا زیادہ تر تو بس توں مینو ان آخیا توں ان کیوں آخیا تو, تو ادھر کیوں گیا ادھر کیوں آیا تو شادی چ نہیں آیا تو امی چی آیا تو فوتگی چی آیا تو فلاح پاس نہیں آیا ہوں یہ تو دے ہو جی کی ناراضگیاں نے چاہیے ترد یہ ناراضگی رکھنی حرام ہے کوئی عبادت کی قبول نہیں ہوتی گیٹ بھی سر تو نہیں جاتی جرم مسلمانوں یہاں وجہ تو چڑھ دے ہو. صرف دن, دن اجازت آ تو اللہ تعالیٰ نے تر دن کی دی اجازت دیتی دن ہاں جی ناراضگی ناراضگی دی محبوب واسطے بھی عبادت بن جی سوال کرنا جہاد عبادت ہے کہ نہیں جی ہاتھ چی ہوتا ہے وہ بھی ربدے ہیں نا کافر پیدا دراب کیتا ہے میں اور پی ہے کو ہے تو رب کیا لیکن رب کا حکم ہے عبادت ہومنیاداری ناراض ہوئی پی ہے کیونکہ وہ کافر منافق ہے توجہ نہیں کی گل جاہد ان گفارا ول منافق تھی کافروں منافقوں سے کیا کرو جا اتنے لڑنا عبادت اور اپنا مومن مسلمان کوئی دنیا داری بھی تیرے مخالفت کر جاوے کوئی مسئلہ بنا جاوے کوئی غلطی ہو جائے ان کو میں تر تک غصہ رکھ چوتھے دن معاف کر نہیں کرے گا تو ادھر ناراضگی الٹا جرم بن جائے گی <خ bracket> کوئی گلتا توجہ نہیں کی تو ہن میں یار دی پہ کرنا بھی اتنی آسانیاں باوجود اندھی پھر مہربانی ویکو نے پھر کوئی نہ کوئی رات سالی دے دی دیتی دی دی ہے جی بھی چلو ہے کہ شراب نو سچے دل کا درتے آ جان اور شرط میں جان جہے کام میں چڈن کا آخیا ہے جہاں خطا گنا جرائم ہے نے مالک تعلق فرماندہ میں معاف کر دیاں گا اور کتنے قبیلے بنی کلب دیا بکریوں کے برابر تو دوستی اس رات دی شب برات شریف دی بہت بڑی فضیلت ہے اس کے بڑے آسمان ہے ان ایک نام اما نے دسیا ہے لبارکا برکت والی رات دے لاہ الرحمہ غروب افتاب تو لے کے یعنی سورج ڈبن تو لے کے صبح سب تک مالک تالا دی رحمت آسمان دنیا سے آ کے پکار دیے اپنے بندیا مالک تالا پکار دے بھی ہے اے کوئی میرے کو بخش منگا کہ میں بخشا کوئی نیک اولاد منگا کوسک حلال منگا نڑا. کوئی بیماری کوئی چھٹکارا منگا نڑا. کوئی ایمان دی موت منگا راحت راہ آرام دین سے دیگی منگا ہے کوئی کہ ان کی جولی اجرتی جائے لے لیا تو رحمت لیلت ل تو سک سواد لے ل سک مطلب کہ دستاویزات والی رات ایسی رات پندرہ شاہ بان کی رات اس پندرہ شعبان تو لے کے اگلی پندرہ شعبان تک جو کچھ سال بندیا کن مرنا ہے کنے بیمار ہونا ہے کنے شادی کرنی غم گم آنا کنو خوشی آنی کہ مصیبت کی کھانا ہے جو کچھ ہونا ہے پورے سال دا دفتر کھاتا لف محفوظ تو لے کے ملکا دے حوالے کر دتا ہے سرکار نے فرمایا بندہ خوش ہو رہا ہے شادی چ جی مصروف ہے تجارت جی مصروف ہے وہ جناب کاروبار خرید و فروخت مصروف ہوندہ ہے تو فرمایا انہوں پتہ نہیں ہوندہ کہ میرا نا اللہ محفوظ تو کٹیچ کے ملک الموت دے رجسٹر اچھ آ چکی فرمایا وہ خوش ہو کے کام کار کر رہے ہوندہ ہے وہ مصروفی عمل ہوندہ ہے وہ دنیا داری میں پھسے ہوندہ ہے اور انہوں نے نام مردیاں مجھ لکھیا ہوندہ ہے تو بجھنے کی اللہ تو ای رات کی دستاویز والے دستاویزات والی دستا رات یعنی جو سال دے اندر معاملات ہو بڑے نے وہ اس رات نو فرشتیاں دے سپرد ہو جاندے ہیں ہوں مسلمانوں کا وجوہ مالی کیوں اس سرکار نے کیوں گلد سی؟ ای گل دسی یہ گل سانوں دس دا مقصد کی سی فرشتیاں دے سپرد ہو گئی او ہو جانا ہے سرکار ہی کیوں دسے اپنی امت نو نکال وکری وکری کر کے کیوں بیان فرمائیے اس واسطے بیان فرمائیے کہ میں امت نو نظرواں سال دا معاملہ جو تیرہ آج انہوں دے سپرد ہو گیا ہے لوہے محفوظ تو فرشتے دے سپرد ہو گیا ہے لہذا اج دی رات میرا امتی اس پندرہ شہبان دی رات یہ مالک دارگاہ جک کے نا سال جو کچھ ہوگی سونے بھی آفت سال آن والی نے میں سچے دل جک رہا وا اج دی رات مولا تو خالی بھی موڑنا ہر مومن نو نہیں لہذا مہربانی فرما جو میرے نال شر ہوا ہے انہوں میرے تو دور فرما جے جی مرنا سو ہوں موت تہن پتا ہے بھی موت دا حکم اٹالے فیصلہ اگر مولا موت میں دی رات تیری پاگ بار گاہ کرنا کہ مینو جس دن بھی موت آنی اس سال دے بھیج رب سنیا مجھے میرا خاتمہ ایمان تے ترما اس سال اس مالک جی اولاد اتا فرمانی ہے دی اطا فرما رب بے من میرا سوال ہے نا قدرت ابراہیم السلام توجہ رکھنا ذرا اگر اولاد تو اولاد واسطے مالے مالک یہاں سے کوئی آفت مصیبت آنے والی ہے مہربانی فرما دور فرما میرے کامکار تجارت کاروبار سے کوئی آفت بکر والی ہے توجہ نہیں کی میری گل اللہ محبوب علیہ سلاح تو سلام میاں ابھی اپنے اتنے خیر خان نہیں جتنے محبوبے خدا سارے خیر خان اسی پھر اپنے ظلم کر لینے لینا پٹھے کام کر لینا پتہ ہونے کے بعد جو الٹا کام کر لینے کئی بار آ تو بھی ود جانے گدے نے اج تک تو نہیں ویخیا ہونا بھائی وہ کھا دی ہوئے بانگ کھا دی ہو بانگ سا بھی ہوا کشمی زیادہ ہوتے ہالک سا بھی شہ جانور کی پسند ہے لیکن جانور وہ جانے دوجے بھی نہیں میں کھوتے دی مثال تا دے رہا بھی سالوں شرم <laughs> بھی آ کوتا بنگ نہیں کھانا بھی نشا ہے نہ کتاباں پڑھیا نہ قرآن پڑھیا نہ بخاری پڑھیا نہ مسلم پڑھیا نہ انوار شریعت نہ بھاری شریعت کچھ نہ وہ جمعہ پڑھتا نہ دل سے قرآن سنتا کھوتا کسے میں سے نکری جانا پر بنگ نہیں کھانا کیوں انا رب نے شور دمجھ دیتی بیمیات تیرے خلاف یہ کھائیں گا تو مسئلہ بڑھ جائے گا پھر بیجا نہیں بیجا باندر جنگل کئی بوٹیاں آدیوں نے خطرناک بھی انہوں نے تو خطرہ شہ پا کے بکھاؤ سون چٹ جائے گا تو بندہ شراب جیسی پلیت شہ اج پیتی جان سٹوروں سے اور پرمٹ کٹ کٹ حکومت دیتی جاتی اسی طرح ہی ہو رہے ہوں دسو ڈگری تھی دے, دے, دے کہ بڑھتی ہے جنہیں پتہ ہے بھی شراب پیشاب تو بھی پلیت ہے رشوت ہے سارا کچھ تو گزے شعور ہے ادھر قرآن سارا کوئی سونے والے میں کوئی پتلی میں کی تو اچھا ہوں ایک جو کر رہے ہیں آخر سوار رہے ہیں برباد کر رہے ہیں خود دو جاڑ رہے ہیں نام. مالک تعا کا خود پر ظلم کرتے یہ فرمانے لائی ہے خود لوگ اپنے اوپر زیری گل ہے جن پتنگ کی بھی مکال ہے جرم ہے میں دوزر دوڑنے. اور پھر کوئی پوتر کے مکان بنا کو بچیا دیاں لتان زیورات بنا لیٹھی بنا لی گیسے کوئی کچھ وہ سارا کچھ پتا ہی, ہی کوئی میں کی کرنے تو سکار تو بھی محبوبے خدا وسلم کیونکہ مومگن دی جان تو بھی وقت قریب نے تو میں آنا جی جان تو وقت قریب نے اویم سڈیا ابھی اپنے آپ آب کے بارے اتنی چکائی سوچ سوچتے جتنی گمبت خطرہ دے مکین بلائی سوچ اور آپ نے سارا کچھ پہلے فرما وقت سارے بندے دساں اس رات شب برات کو نہیں بخش اللہ تو توبہ یعنی رات ایسی عظیم ہے کہ قبیلے بنی دیاں بکریاں دے دالوں کے برابر لوگ بخشے جا رہے ہیں لیکن حضر اسلام اسلام نے فرمایا کہ اٹھ قسم کے لوگ اس رات کو بھی جنت بخشی نہیں سکتے اس گلوں میں بار بار اس کو دہرا رہا بھی غور کرو کہ کتنی مالک تالا دی مہربانی ہونی کتنی تعداد لوگ بخشے جانے نے لیکن یہ جڑے نو نو قسم دے لوگ دی بخشش نہیں ہوگی پہلا سب تو سرکار نے فرمایا اللہ تبارک کا وعال کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا شرک کرا لڑا جڑا ہے ان دی بخشش شب بناس ن نہیں ہوگی سمجھ آ رہی ہے صحیحے بولو یہ پوچھا بولو یار پہ آدیسا پڑھو تو سرکار نے فرمایا ہے حضرت ابن عباس سرکار کی روایت سکار چاچا جان دے وہ فرمائند پینے کلب ان امی خیر خوانصی کتاب میرے کو پی ہے تفصیل اپنا تفصیل امام سیوتی رحمت اللہ لکھا ہے امانتدار کتا خیانت کرنے والے انسان سے افضل ہے بہتر ہے شکاری کتا شکار کھڑا ہے آ کے مالے والے کار کر دیا ایک بندہ ہو کہ امانت تو تم نہیں جانا اپنا مال سمجھ کے حدیث ابھی سجا ہے اس بندے بہتا بہتر میری توجہ نہیں یہ <تصفح> مسئلہ ہوں گا ہو کے جنل ترین جانور آخر ہے جن کھانا حرام ہے اسی طرح ہی وہ بانگ نہ پی کھا کہ نقصان ہے میرے کوئی پڑیا نہیں کوئی کچھ نہیں کھوتے والے اللہ تمہارا کا تعالی نے سوا لکھ نبی نہیں بھیجے انسان واسطے تو سوا لاکھ نبی رسول کتابیں کرے، کرے فرمایا کسی مومن مسلمان مخلس جا دے بارے دل لچ بلا وجہ کی نہ رکھا بہت رکھنے والا دلچسپ اس پندرہ شابان دی رات جدو لا لات لوگوں دی بخشش ہوتی ہے کینا رکھا والے دی بخشش اس رات بھی نہیں آتی سمجھ آ رہی میری گل دی کوئی نہیں آٹھائیویں سپاہے غالبن سورت ممتاح حضرت ابراہیم علیک سلام و سلام کی گل لکھی ہے آپ نے اپنی قوم نو فرمایا سی وَبَدَا حَتَّى <وَحْتَّى> آپ فرمایا سی کہ اے میری برادری قوم دے لوگ جنہیں چر تو رب نو نہیں منتے جی میں من حق ہے شرک نہیں دے کوفر نہیں چڑھتے سڈیا دلانچ دشمنی بغض ہمیشہ رہنا ہے جد جن رب سچے تمام نہیں لیاؤ گے بغض تے نفرت رہنی ہے دشمنی بغض رہنا ہے جی کینا رناجو مسلمان رب د قرآن نے دس جا دی ہٹیا پیا ہے اندھا پی بغض دشمنی رکھنی ہو رہے کسی مخلص مومن نہ رکھنی ہو رہے جیڑا دین تو ہٹیا ہے اندر بغض تے نفرت تے کینا فر دے قرآن پیا فر دے نہیں رکھے گا نہیں بخش جن کا دشمن کی رکھے گا نہیں بخشی گا الٹا دودھ سڑے گا کینا نہ رکھ کے دول سب گا گا جیڑا دین مکھ لے سے چلو تیرے ناراض ہو گیا وقتی طور پہ کوئی گل ہو گئی دنیاداری کی وہ معاف کر دو میں اپنے آپ بھی تو ہل کر رہا بھی یہ پندرہ شاہبان اج میرے خالی کی یار ہے دس پندرہ شاہبان دی رات تو پہلے پہلے اگر کسی بھی کسی رو دنیاداری مسئلہ پیسوں تو آم لوگ ہی لڑ اور کئی دنیاداری دیا گلیں ہو جا ہو جاندے ہیں تو سالوں سال نہیں بلا رشتے دار سنکھیا برابر نہ ویر پا لینا اگر کوئی ہے تو پہلے پہلے معافی منگ لو ان معذرت کر لو کوئی نشان نہیں نفس بڑا نام مراد ہے، ای ای اتھی مرد ہے اے جی؟ تا مالک تعالیٰ نے انہوں فرمایا بھی پڑھو الحمدللہ رب العالمین یعنی لو الحمدللہ رب العالمین تو بہت بن کے کھلو کے آ آت ساری تاریف رب جلال تاکہ تیری آکڑ مرے وہ اپنی تاریف کو پسند کر رہا تو اگر کسی بھی کسی کو معاملہ ہے تو وہ ربطانہ کی رضا واسطے کی کرے در گزر کر دے ہاں اگر وہ دین تو دیرا پیا میری گل توجہ رکھنی ہے دین تو پھر پیا اور دیستہ دین دا دشمن ہے کفر باطل باطل دہامی ہے اس کے بو رکھنا عبادت ضروری ہے جڑا جہاں اندر نہیں رکھے گا اس رات میں نہیں بخشنا میری گلوجو نہیں کیتی کی ون ڈے میں تو قرآن دیا دی سنا دیتی اس تو بڑی دلیل اور ہوئی دے سکنا توجہ ہے تو سرکار نے فرمایا کبھی لیکن کلب دیا بکری دالن برابر لوگ بخشے جاتے ہیں اس رات کو انہوں معافی مل جاتی پر جڑا کسی مومن مسلمان دا محض دنیاوی وجہ محض اپنے نفس دا بہت رکھ دا فرمایا دی وجہ کا کینت بل چرمایا اس رات بخش نہیں فرمایا رحمت دی نظر ہی نہیں کرتا تیسرا فرمایا کسے مسلمان نہ ہک قتل کرا نہ ہاتھ قتل کرا یعنی نا تے کسے جان دے بدلے انہیں قتل بھی انہیں نہیں کیتا، کوئی یہ نہیں کیا جنریت آخر گولیاں دائی خدی ہوتا پیما نہیں چٹتے پے اسی طرح ہی بڑی خبر آپ نے برا برا کو گولی مار دیا محاذ ایک مرلے پلاٹ کے پیچھے تو یہ جا یہ ہوں ج چل جڑے مقتو دے آسان ہے وہ معاف نہ کرگاہ جی معافی نہ منگے یا اپنے آپ جی قتل کی سزائے پیش نہ کرے ان چر اس رات کو ان کی بخش بھی نہیں ہوں پوچھو نہیں کی تھی فرمایا بدکار عورت بدکار عورت وہ بھی جن اسلامت اس لانت کو تحبہ نہ کرے کو بدکاری تو بے حیائی تو بے پردگی تو اوارا پھرن کو توبہ نہیں کر دی سرکار نے فرمایا بے شک قبیلے بنی کلب دیا بکریاں سارے قبائل تو اور انہاں قبیلے بنی کل دیا دے والاں دے برابر شبے برات پندرہ شہبان کی رات مالک لوگوں معاف کر دینا ہے پر جہی بدکارا عوارت فاحش عورتیں ان بخش اس رات میں نہیں ہوتی کہ تمہیں میرے کو فکر کرنی چاہیے اگر کسی کی والدہ کسی کی امشی بیٹی بتیجی بانجی پوتری دوتری وہ اگر بے پردا بے حیا ہے دیکھ لیے بھائی انہیں ہاتھ کو روٹی تو پکوا کے کھا رہے ہیں انہیں ہاتھ دھوتے کپڑے تو پا رہے ہیں انہیں ہاتھ کا پکیا کھانا تو کھا رہے ہیں اچھا دنیا واسطے تو اندر کول کام لے رہے ہیں لیکن ان کی جی آخرت خبر کالی ہوتی پی بارے کی ایک کئی ساڈیاں سن کے بھی جی باک بک کرتے خیر خاں انگے تر سب خالی کرا لے خالی کر بڑی سوکھیاں نے اچھا جی لچے دار تقریر تک کرو نعرے بازی کا کرو تو پیسہ ہی بے گا لوکی آخر کے ماشاء اللہ بہت مکلے سنتی سال میری گھر سے توجہ نہیں کی حق پڑ دے سا جڑیاں عورتوں ہو سجڑا اس عورت نال جہان باد لکھ لان تے اگریزاں نے اس عزت دار شہر چوکا تے ہر اڈے دیر آ سکے نے تھارے را کے انگریزوں کے قربان رب رحمان رب پاک محبوب چار دیوارے بٹھا کے بادشاہ زندگی ادا شاہ زندگی دیتی دو چار دیواری بہ کے حکم کر آٹا لیا لے آو پانی سارا بندوبست کرو چیز اسلام نے بادشاہ ہے آکینی پابندی ہے فلانی ہے ڈپسانی لیکن مسلمان جڑا ہے وہ جی اپنی فکر کرتا ہے ایویں گھر دی فکر بھی کرتا تو بتکار عورت جہی ہے اس بخش کی سراستم نہیں ہوئی کتا ری کرنے والا یعنی رشتے ناتے توڑا والا دنیا داری دی وجہ تو کوئی واضح گاٹا ہو گیا ناراضگی بن گئی آپس بدکلا ویر پا لے خونی رشتے نہ بلاوے ہی نہ آ مسئلہ دین دا نہ ہو مسئلہ ہوگا دنیا دا کا ہوازی دا سرکار نے فرمایا جنہ جنہیں چر وہ صلح نہیں کرے گا اس رات بھاویں متھا ہی رکڑ چڑھے زخمی کر دے بخش نہیں ہوتی پہلے اپنے خونی رشتہ دار ہاں اگر اندر کوئی ہے بار بار انہوں نے شریعت آگاہ کیتا ہے وہ بات پھر بھی دینا دانست دی دشمنی کر دیں نہیں منتا سنتا ہوں یہ اگر اس وجہ تو چڈ ہے بھی بھائی یہ ساڈے تو فار ہے اصل تو ای عبادت ای میری گل سے توجہ نہیں ہے تو جہاں دین کا دشمن ہوتا وہ زالمی ہوتا اور سڑک رشتے دار بھی ہے معاف نہیں کرنا آت معاملہ بن جائے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر سرکار اللہ تعالیٰ لو دونوں یارہ دی آپس میں بیٹھے سن کوئی ہو جاتی آخر بندے جو کٹے ہو تو گل بات ہو گئی تو صدیق اکبر وڈے سن تو وڈے دا ہی واپ ہے کہ وہ پہلے ہی معدر اچھا کرے آپ نے معذرت کی تھی تو حضرت عمر پال جلالی تبیعت سن جا سڈے شفیق صاحب جلالی نے جلالی تبیعت سن انہوں نے معذرت کی فروخت نے نہیں دیکھی صدیق اکبر سرکار کی مار کا گئے اس طرح جی سارا معاملہ ہوا تو میں عمر کو معافی منگی میرے انہوں نے معافی نہیں دیتی فروخ آ رہا بھی تھوڑی دیر بعد آ گئے تو سکار سلام کیتا کیا آپ نے ہاتھ نہیں ملا آپ نے فرمایا عمر صدیق اکبر ناراض ہونا ہے جس کو سارے تیسو مینو یہ چیز جھوٹ جی بول رہے ہیں ایک صدیق کی دسی جا سکیں سچ بول رہے ہیں معاف کرنا ہی تو ٹھیک ہے نہیں تو بکرنا ناراض ہوگا میں ہی نہیں پہننا چاہ وہ ہلکے ویکو یار لوگوں کے سبحان لاہ جنہ کے پیچھے پوری امت نظر چلایا رب سونے رب دبیب نے کوئی نفسہ نہیں ہے نہیں سنو سانو سبق سی سانو سبق سی ہاں تو فرمایا کہ دنیا دنیاداری کی وجہ آپ ناراض ہو جاوے خونی رشتہ دار ناراض رہو پھر اس رات پھر جناب میں آوے ساری رات ہی جا کے گزارو معافی نہیں ہونی جنہ چر پہلے اندر اور اچھا کئی ایسے بد بخت نے ماں پیو ناراض کی بیٹھے اللہ خدالہ پلا تھا فرما بھی بڑے عجیب و غریب معاملات نے ہوں باپ نے اگر کوئی چیز د مطلب اندر کو ماڑا جا کے پیچھے کو معاملہ ہو گیا ہے وہ oh جی اندر پتر ہی وہی نے مینو تو انہیں پتر ہی نہیں بنایا ہوا ای میں تو انہیں جمیا ہی نہیں جدو بھی مطلب انہیں گاٹا دینا ہوں پیو نے مینو ہی دینا ہوں میں گلیں سنیاں نے تو تمہیں کہہ رہے اے ہو عرض کریں گے او یہو جہاں ایک نوجوان آیا ارد کرتا میں شادی شدہ میری بیوی بچے نے اور میں ضرورت مند آ پھر بھی میرا والد کہ آ اپنی زمین ساری مینو دے دے مال مینو دے دے تو ضرور علیہ سلاح تو نے پتہ کی فرمایا جی ہالانکہ وہ حاضر مند سی ضرورت مند سی گزرا کے مکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دسی فرمایا نے ابھی کا مال بھی تیرے والد ہے دماغ تیرا کتنا ہے گا باپ نے آدھا تمتا نے جمتا تو مال کتوں لینا وہ تیرے وجود دا سبب ہے تو لہذا اس پندرہ شبان دمن بہلے پہلے والد ان کو بھی معافی بولو بولوا ارادہ کوئی نہیں جنہ کے جیندے اور جہاں سے فوت ہو گئے قبروں سے لازمی جانا رات کو قبر شریف سے جانا سنت ہے حضور حضورات اسلام دی سنت مبارکہ ہے آپ جنت البی شریف اس رات جہی پندرہ آ رہی ہے پندرہ شبان اس رات نو آپ سرکار جنت البقی شریف کے اندر تشریف لے گئے اما شفاخر مدد نے میں لبتے لبتے گئی میں سمجھا بھی سکار کسی ہوجا محترم کے کوئی تشریف لے گئے ہو گئی تو انور سجدے کریما پہ پڑھتے ہیں سجدے دیکھ جنت البقی قبرستان دے اندر کیڑی آیت پہ پڑھتے ہیں جہازہ دیا کو چند البقی شریف کے اندر پندرہ شاہ بان دلا دردے میں سجدے کے اندر بہت فائدہ ہوا د اگر تندیا عذاب کرے میری امت میرے امتی آلو پچھلے تیرے بندے نے تینوں کون پوچھ والے اگر ہوے میرے کی دلاج رکھ دیا ماف کا کرے تو اب کل آگی گئے کبرستان جا کے دعا بھی کرتے کچھ پڑھن بخش کی دعا کرن فرمایا اس سنت دا سوا ملے گا مختصر کر چھواں بندہ جن جی دی بخش اس رات کو نہیں ہوں گی تکبر دی نیت نہ ٹخنیا تو تھلے شلوار رکھا <سؤال> ٹخنیا تو تھلے <سؤال> تہ بند تہ بند ٹخنیا تو تھلے عرب دے کچھ لوکاں دی اے عادت سی انہاں دی رسم سی بھائی او تہ بند بھی نہ انہوں کا پچھے سی تے اس چیز نگ وڈاپنگ سمجھتے سر بھائی ابھی وڈیرے لوگ توجہ نہیں کی صحیح میاں والی علاقے لمبے لمبے جی جناب وہ جا رہے چوہری صاحب جا رہے, صاحب جا رہے اے عادت عام ہوں تے خیر ختم ہو گئی ہے شروع شروع جی دورے جہلیت جی سی جدو نہیں لگے جی, جی سی لوگر زیادہ پتا حضور علی سلام نے فرمایا جہاں جی تکبر نیت نہ بند ٹخنیا تو تھے رکھے یا شلوار رکھے تھلے ٹخنیا تو تھے ان کی بخش بھی اس رات نہیں جی آئی شبے برات تو نہیں گل ہوں دوستو ستواں ماں باپ کا نا فرمان ماں باپ کا نہ وہ ہدی سے بھی آیا ہے تمہوں کب قد حرم ہو علیہم الجنہ سرکار نے فرمایا تین بندیاں سے اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دیتی کہڑے کہڑے مزمن الخ آدی شرابی نمبر دو واپنے والے ہے اپنے ماں پیو دا نافرمان ماں باپ نافرمان تیسرا فرمان تیسرا سن لگی رول اہل ہی ایسا بغیر بندہ جہاں گھر بے حیائی برقرار رکھے ختم نہ کرے انہیں ترے بندے تحیش آئے جنت حرام ہے توجہ نہیں کی تھی لہذا حق بنتا ہے کہ بے حیائی والا کام بھی گلو کھے ماں باپ دی نافرمانی فرمانی بھی چڈے تو جی شراب والی لانت ہے سنگالے تو انہوں بھی گلو کھڈے تا جا کے اندر بخش ہوئی اور اٹھواں اہی بندہ شراب خوری دی عادت بناو نال توجہ نہیں کی تھی گل جنہیں سر اس پلیتی تو توبہ نہیں کرتا وہ لما نے دیکھا ہے پیشاب تم لیا پلیتی ان کا گٹ بھرنا سمجھو جی میں پیشاب کو بھی ود شرابوٹ پائی ہاں ہتا کہ اتو تک آیا ادھر شرابی کا جھٹھا کھا پیونا جی اور ان مسیطے بھی نہ دیو دو اندر بوٹے چو آنی این پلیچ ہے تو فرمایا جس رات لا تعداد لوگ بخشے جاندے ہیں اس پندر شاد یہ شرابی ہے سہ بد بخش بخش اس رات میں بھی نہیں ہوتی اور آخری ناواں تصویر بنا کون تصویر بنا پہ بخشش بھی اس رات نو نچو لو نہیں ہوں یہ تو علماء نے مجسمے بھی مراد لینے اور محض جاندار کی تصویر بھی مراد لیے تفسیران اور حدیث کتابوں لکھیا ہے بھائی جہاں مجسمہ بناونا ہے یہ کوف ہے حرام نہیں کفر ہے گل سمجھ آ رہی اے جی چوکا چ نہیں ٹنگ دیندے ڈے دو جڑا بڑے نے پیچھے با با سوٹی لے کے بندہ کھڑوتا ہے اور بندہ دور میں لگتا ہے جی ڈگے نستے آتے پیچھے بندے نے کوئی گھوڑے بنا کے ٹنگ دیں کوئی ہاتھی بنا کے تنگ دیں گے توجو نہیں کی مجسمے بناونا خالی حرام نہیں کفر لکھیا ہے تفیمل بخاری چوک کے ویکو ہاں جی اور جڑیاں دوسرا تصاویر جاندار دیا یہ بنا وکی بولو حرام یہاں نے کبیرہ گناہ لکھیا ہے مجسمہ بہت کوفرے اے حرام ہے فرمایا اگر کوئی اس کام بھی مبتلا ہے وہ بھی توبہ کرے اے پیشہ کوئی حلال دا پیشہ اپنا آوے. اگر نہیں اپنا انداز, دیان دا جی بس میں یہی کرنا ہے میرا ٹکر دا مسئلہ ہے فلانا مسئلہ ہے تو فرمایا اس شب برات نو ان کی بخش نہیں ہوتی اس بس باقی بخش بھی اور دوستو ایک آخری گل کی جی کوئی گل لکھی ہے یہ جڑی آتش بازی ہے کہ ہے؟ اپنا کرتے پے نے اچرلیاں پٹافے دکاندار خرید لے نے بھائی پھر ویچا گے وہ بئی ایسے ویخو گل تمہیں اے یہ لانے کہڑے پاسوں آئیے ماں تب سنہر شیخ ابد الحقی رحمت اللہ لکھا مینل برامکت آدھے اب في اسلام ماں سا کا بھی سننا یہ سفا تین ابراہیم فرماتے ہیں کہ اور روشنی کرنے کی ابتدا مجوسیا کا جنا ملک سی یہ اتو ہوئی ہے جدو یہ لوگ مسلمان ہوئے نے یہ آتش بازی والی رسم اسلام بھی نہیں چڈی برقرار رکھیے ہوں یہ آتش پرستی دا طریقہ ہے بولو بولو کچھ افسوس پوری رات ادھر سورج ڈبد ہے رب رحمت آسمان دنیا سے آ جاندی ہے جی مالک تالا کی رحمت آسمان سے ندامت پہ, پہ دی ہے اور تھلے سرلی پٹاخے ان کا استقبال ہو رہا ہے رب دی رحمت کیا آگے کے کی کہ مجوسی ماجوسی رہتے ہیں دی اولاد رہی ہے لہذا سو پیسہ اولاد نو دیکھ کے جہنم نہ خریدو پیسے لا کے دوزخ نہ خریدو وہ جڑے شرلیاں پٹاخے سے نا جا مدرسے کا حال وے وہ سالے بلام کہ کتاباں کوئی نہیں وہاں جا دیو او کتاباں کتابیں کھا لٹنیاں نا روٹی مہنگائی کتے پہنچی پی چار چار سو سال سیکھا <سؤال> دو مہمان ہو جائے سو نے روزانہ کھا تر ٹائم یہ جڑا مجوسیا کے کام سے لاؤنا دو پیسوں کی خریدنی لیکن پوچھ پوچھ کے جا رب کے دین ترچ کر کر تاکہ اہی پیسہ تیری جنت کا سبب بن جائے جنت جان کا سامان بن جائے تو دوستو یہ آتش پرستی حرام ہے کبھی گنا ہے اور بلکہ من شبہ بے قوم انفہو منہم اس حدیث نو تو سرکار نے فرمایا جڑا جس قوم دی مشاورت کر د کیا والے دن انہیں بھی اٹھے گا بہترین دفنایا مسلمانوں نے قبرستان کی رہی ادھر اس رات دی عبادت اس رات نو جتنا استغفار کرو گاٹ نوافل پڑھو رب کا قرآن پڑھو مسجد دے اندر محافل چلو بطور ترغیب کوئی گنا نہیں لیکن خالی محفل حق سمجھ لینا میں میں بہ آیا لہذا میرا حق ادا ہو گیا شب برات میں پا لئیے لیے میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ لے لی ایک گل سنا کے زیادہ چاندرا بولو سبحان اللہ فوائد الارسی صفحہ چبی کے اتنے آپ کی گل لکھیے حضرت امیر حسن اولا سجری رحمت اللہ جنہوں ہجری دے اندر آپ فرماندے نے فارسی چ لکھا ہے سمجھو شہار شمبا بس پنجم ماہ مذکور سعادت پائے بوسی حاصل شدھ فرماندے نے کہ پنجی شعبان المعظم برود برد خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ وسلم قدم چمندی سعادت ملیے یہ حضرت عمیر حسن فرمان دے سخن در قرآن خاندن و قیام شب افتادہ بود شب براد دے قیام دے بارے اور شب براد نو قرآن ختم کرن دے بارے قرآن دی صلاوت اور ختم قرآن دے بارے گل چل رہی تاجا نظام الدین اولیا سے کہ شبے برات پورا قرآن پڑھے مسجد بندہ کہ اگر در خانے خود قیام کو نند چی گونا بادشد خواجہ نظام الدین اولیا روا اللہ علیہ لیا جی بارگاہ حضرت امیر حسن فرماندے نے میں ارد کی ہزور اگر کوئی بندہ مسجد کے بجائے اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرے اس پندرہ شعبان کی رات نو ان اندر بارے کی حکم ہے خواجہ نظام الدین اولیا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرمود آپ نے فرمایا کہ در درخانے خود اپنے گھر میں یک سپارا بخاند ہک سپارا پڑھنا گھر کے اندر بہتر کے در مسجد ختم کنند مسجد ایک پورا قرآن پڑھے انہیں اتنا ثواب نہیں جتنا اپنے گھر ایک پڑھے سواب نہیں خواجہ نظام اولی رحمت اللہ علیہ اور اولیاء کرام وہ او انہوں راتوں کی تیاری سال تو شروع کر کے رکھ دے جس یہ رات آنی توجہ ان رات سارے کام ٹپ اگلے دن بھی سارے کام ٹپ رات پوری جا کے ماؤلہ یاد کرنا معافی منگنی سر فارے پاک ہے جی پڑھنا اگلے دن روزہ رکھنا اور شب برات توجو یہ رات رات گزرے اگلے دن روزہ ہے بھی سنت ہے یہ بولو سنت سرکار دی اور بڑا اجر والا روزہ ہے شب برات یہ رات گزرے اگلے دن کا جڑا یعنی پندرہ شابہ چودہ سے پندرہ کی درمیانی رات سے ہو گئی نا شبے برات ہو گئی جی اور اگلا جیسے تیاری کرتے سنمے پہ مسجد پورا پڑے سواد اتنا نہیں جتنا گارج اس واسطے کہ مسجد ہجوم ہونا بندے ہونے दे دل کے اندر नहीं نرمی نہیں آنی आंसू بندیا چ روگنا اور بندیا چ کئی بار کس نے کچھ حرکت کی تھی, کس نے کچھ حرکت کی تھی, وہ توجہ ہٹ گئی باد تنہا ہولوت چ ہووت چ ہو جو جو تو خلوت جلوت ہو پچھلے گناہ سامنے ہونا پچھلے آنسو آدھے کہ نہیں آتے وہ نکل آؤ تو میرے مالک کا منشا بھی یہی ہے میرا بندہ تنہائی ہی تو ہوے وہ میرے کو ڈر کے آنسو کھڑ لو رب برما و جنتان ان نہیں دو جن بزرگ کیسے کیسے بڑا ٹیم حاصل کرنے جرم تو نہیں لیکن محفل ہوں نہیں آئی پہلے دس دو نا وہ ترغیب واسطے, ہو. او ترغیب واسطے. او میں سامنا جمے بچی موضوعات سے ہزار نے کئی گلا کرنے والی نے لیکن یہ اس واسطے ارد کی دیا نے کہ آپ یعنی کچھ دن رے تین چار اس رات دے آن تو پہلے اصل تیاری کر لیے ساری زندگی کرنے دے ساری زندگی سونا گپا اس ود لوگوں کی بخشی فرمانا آؤ مل کر در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو تو ان ہفتہ کل جڑا آ رہا ہے کل ہفتہ بعض ماندہ شاہ ان شاء اپنی جامع مسجد کے اندر مہانا سے پرانے مجید فرقانے امید ہوئے گا اور مہانہ یارویں شریف دا ختم بھی ہوئے گا تو یہاں دوہ ختم متعلق محفل پاگ جیسے ہر مہینے ہوں جناب پتا ہے لنگر شریف کے اندر بھی دل کھول کے حصہ پاؤ اس واسطے کہ وہ بھی آپ ہی کھانا ہے جی بارہ کوئی مخلوق نہیں آنی کھانے لنگر شریف کے اندر بھی حصہ اور اپنے جسے جو خرچ کرو اور دوجا اسدر شرکت بھی ضرور کرے جی کل بروز ہفتاب باد نما دیشا مہانا درسے قرآن پاگ ہوئے گا یہ سنو کیونکہ وہ معذرت کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل ہوئے تارے کے قرآن ہو کر گر تم میں خا مسلم افغانستان نے ممکن جزو قران افغانستان مکمل فرما دی نے اگر مسلمان ہو کے جیڑا ہی تو قران تو بغیر تو مسلمانی دی زندگی نہیں بسر کر سکتے اور میں کتاب لے انگی تھی وقت تھوڑا ہے جلد نمبر 9 ہے فتح رضوی شریف کی دی یہاں حدیثہ نے جی حضور صلاحت اسلام نے فرمایا جب شب برات ہوں دیئے یا لہلت القدر ہوتی ہے یا شب میراج ہوں دیئے یا جمے دی رات ہوتی ہے یا عید الفطر دی رات ہوں دیئے یا وڈی ہوتی ویڈی رات ہوتی ہے یا دس محرم دی رات ہوتی ہے فرمایا اے رات جد شروع ہوتی نا تو مغرب ویلے روح جہی ہے تھوڑے گھروں بندے فوت ہوئے ہیں تودا والد ہم روحان آ کے گھر نے بہ جی اور ہاتھ جوڑ کے آدیا نے ای گھر والے صدقہ کر کے تے تہربانی فرماؤ سڈے تے مہربانی فرماؤ وہ پھر وی سڈے سارے گھر دے کی کرتے پہ ہے جی مسلمان جوڑ گیا نہیں اج نسل دین سکھا وہ کل مرن تو بعد جمعرات جمرات تین یاد تا رکھے وہ سالانہ تین یاد تا بھی اس دن والد فوت ہوا جی اتنے ترڈی وٹیاں لگی نے جی فلاں برا کر دینا اے نو کیتا تو پھر کی مراد وہ برا پیا کر پتر ہے تو پتر نہیں اور کئی جی کے بد بخت بھی نے خدا کی کئی نہ جاتی گل ہوں آدمی میں آیا میں تینوں کہ دوں کہ آپ پورے محلے کی دعوت کر کوئی شاید پکا گھر کے کلام پاک پڑھ بچوں کو پڑھا اب تعا کرے گا اپنے پیو ماں واسطے جیسا کرو گے ویسا کیے جاؤ گے اج اگر تم ماں پیونی ہاتھ کھڑے کرا رہے ہیں نا تو گھر مالک سونا تیری اولاد کے دل اس گل پا دے گا کہ ہاتھ کھڑے کرو اپنے پیو ماں واسطے کیوں ان اپنے پیو جی آج تو کرے گا انہیں وفائی کل تیرے پیچھے بھی ہاتھ کھڑے گی تیرے نہیں کرنا تو یہ جی شبے بارات اس میں بھی اور جمے کی رات میں بھی حدیش پاک جیسے بھی تقریباً چار پانچ حدیث آلات حضرت نے نقل فرم میں کدھر مستقل موضوع ان شاء اللہ تعالی سوالے بیان کر دیا گو یہ انتظار چلتے ہیں تو شب برات اپنے جڑے فوت شدہ نے انہوں نے بخش آستے بھی دعا کرنی ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ سالوں سمجھنے کی توفیق عطا فرما جو سنے سنائے دیتے عمل پہ ہونے کی توفیق بخشے اور آخرت آوانا ان الحمدللہ